موسانی عرص کی کے اے رب میرے مجھے اختیار ناؤ مگر اپنا اور اپنی بھائی کا تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ